کی واکرن پرانے حد سنا ابراہیم بن موثق ابو استفار وصل معفرت انصراب کے نکلو چھ دفن فراغ راج فکارج بضا کہ معافی اگاری مزید حوالہ ذکر کہ ان عثمان قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغمن دفخذ المیت ان عادت کرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داو دفن د میت نا وقف علی وقبر بودری د فقال اول به حزین تا استغفروا لاخيكم مافی استفار وس ارو تصبیر اور سوال کے در فارا سوال جواب کی, کی, کی, کی انہیں